شیطان کی باتوں میں اور اس کے اعمال میں کیسا فرق ہوتا ہے آپ یہاں پر دیکھیں شیطان جھوٹ بولتا ہے شیطان دھوکہ دیتا ہے اللہ سبحان تعالی بیان فرما رہا ہے کہ جب مسلمانوں اور کافروں کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو یہ باغ کھڑا ہوا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو جب یہ بھاگنے لگا تو کافروں نے کہا کہ تم ہمیں چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو ابھی تو اس نے چار جوابات دیے اب بھی جب امریکہ اپنے غلاموں کو پاکستانی فوجیوں کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو اس نے بھی بہت سارے جوابات دیے نا شیتان نے بھاگتے وقت چار بیانات دیئے این بڑی منکم کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں دیکھو کتنی جلدی بدل گیا پہلے کیا کہا تھا انی جار القم کہ میں تم لوگوں کا حمایتی ہوں اور تم لوگوں کا ساتھی ہوں اور ابھی کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں دوسری بات اس نے یہ کی این ارامالا ترونا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے مجھے تو فرشتوں کا لشکر نظر آ رہا ہے وہ تو تمہیں نظر نہیں آتا ایک فرشتہ سب کو مارنے کے لیے کافی ہے یہاں تو مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہیں بہت سارے بے من الملائکتی مردفین بے سلاست الملائک بے خم ستی اعلیٰ فمن الملائکتی ایک ہزار تین ہزار یا پانچ ہزار اتنے سارے فرشتوں کو وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی تو ہوا نکل گئی وہ تو جانتا ہے نا اللہ کی قوت کو جانتا ہے فرشتوں کی طاقت کو وہ جانتا ہے تیسرا اس کا بیان تھا اناف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں چوتھا اس کا بیان تھا واللہ شدید العقاب اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے وہ تو اللہ کو جانتا ہے نا ایسا نہیں کہ شیطان اللہ کو نہیں پہچانتا ہے نہیں جانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ تو ایک سرکشی ہے بدماشی ہے جو اس نے اللہ کے خلاف شروع کی ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے وقت دیا ہوا ہے قیامت تک کہ تم جو چاہو کرو تم انسانیت کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کرو آگے کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی ہوئی اور کافروں کے ستر بڑے بڑے سردار مارے گئے ستر گرفتار ہوئے تو بعد میں کسی کی ملاقات سوراخا بن مالک سے ہو گئی تو اس نے سوراخا کو بہت تان و ملامت کی کہ تم اتنے بڑے سردار ہو اور تم این جنگ کے میدان میں ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے سوراخا نے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے میں تو تمہاری شکست اور مغلوبیت اور ہار کی خبر کو یہاں سن رہا ہوں میں تو تمہارے ساتھ تھا ہی نہیں بات سمجھ گئی وہ تو سوراخا نہیں تھے نا تو شیطان سوراخا کی شکل میں آیا ہوا تھا اللہ اکبر ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ملعون کی عادت ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر کے این موقع پر الگ ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے قرآن کریم نے اس کی یہ عادت بار بار بیان فرمائی ہے صورت الحشر میں اللہ جل جلال شیطان کی عادت بیان فرماتے ہیں کم فل شیفانی قال انسان اک کی عادت دیکھیے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کرو فلما کفرا جب انسان کفر کر لیتا ہے قال انی بری امین کا اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں انی اخاف اللہ رب العالمین میں جہانوں کے سردار جہانوں کے بادشاہ اللہ سے ڈرتا ہوں شیطان موبائل آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے پھر پورے دن گیم کھیلتا ہے پورے دن فلمیں دیکھتا ہے پورے دن غلط ثلط کاموں میں مصروف رہتا ہے شیطان کو اس کی کوئی پرواہ تو نہیں ہے پھر رشتے داری ہے کیا تمہارے ساتھ اس کی کوئی شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے غلط باتوں پر اسے اکساتا ہے غلط غلط خیالات اس کے دل میں ڈال کر اسے پریشان کرتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے ولا ادلن ولا امن اللہ جل جلالہ کے سامنے شیطان نے یہ باتیں کی ہیں کہ اے اللہ میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو غلط غلط خیالات دے کر بہکاؤں گا ولا آمرانہ اور میں ان کو حکم دوں گا فلح بتی کن العامی پھر وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے والا آمران اور میں ان کو حکم دوں گا فلحیہ رن خلق اللہ پھر وہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑ کر رکھ دیں گے علماء فرماتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا بھی اسی کے اندر شامل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے داڑھی کے ذریعے مردوں کو عورتوں سے جدا کیا ہے آپ ذرا تصور کریں مرغا کتنا خوبصورت ہوتا ہے ہاں پانچ پانچ ہزار روپے کے بیس بیس ہزار روپے کے مرغے ملتے ہیں دنیا میں اتنا خوبصورت اور حسین مخلوق ہے یہ اگر اس مرغے کی کلغی کاٹ دی جائے اور اس کے جو گردن کے اطراف میں یہ خوبصورت بال بنے ہوئے ہیں یہ اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں تو اس کی خوبصورتی برقرار رہے گی سبحان لوی الرجال باللحہ پاک ہے وہ رب جس نے مردوں کو داڑیوں کے ساتھ خوبصورت بنایا باپ کی بھی داڑھی نہیں ہے ماں کی بھی داڑھی نہیں ہے چھوٹا بچہ پتا نہیں کس سے دودھ پیے گا اس کو تو پتہ نہیں چلتا ہے نا کون دیکھے یہ مرغا کتنا خوش ہو گیا کہ میں داڑھی بھی نہیں کاٹتا ہوں اپنی کلغی بھی کسی کو کاٹنے نہیں دیتا ہوں مرغے کو گالی دینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ نماز کے لیے لوگوں کو جگاتا ہے لاتسبیخ فنقید حدی یہ کسی نے مرغے سے پوچھا کہ لوگ تجھے پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں کیوں مرغے نے کہا اس لیے کہ میں غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتا ہوں تو ہم مجاہدین جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں پوری دنیا میں کاٹنے کے در پہ ہے. اس بیچارے مرغے کی ٹانگ بھی بندی ہوئی ہے کمرے میں بند ہے لیکن اپنی آزان دیے جاتا ہے نہ جیل کی کوئی پرواہ اسے نہ قید و بند کی کوئی پرواہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اپنی بانگ اور اپنی آزان ضرور دیتا ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ مومن کشان ہے مقصد یہ کہ لوگ اللہ جل جلالحو کی تخلیق کو بگاڑیں گے یہ سب شیطان کے کام ہیں آج دنیا میں مرد اپنے آپ کو عورت بنا رہے ہیں اور عورتیں اپنے آپ کو مرد بنا رہی ہیں ناؤز باللہ ثم ناؤزب باللہ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آپ سن کر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور آپ کو الٹی لگ جائے گی کیا کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں فلح ر خلق اللہ لوگ اللہ تعالی کی تخلیق کو بگاڑ کر رکھ دیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے